شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز تدبیر خداوندی اچھا جی شکاس کھا گئے جی جادوگار علیہ اسلام وہاں رہ گئے تکلیف برداشت کرتے رہے سمجھے جی بنی اسرائی آخر اللہ کا حکم آیا کہ ہجرت کرو کیا کرو اجرت کرو تنگے چلے جاؤ ادھر سے مصروف <تصفح> خدا اور وہی تھی ہم نے تیرا منصح السلام کے بہن کے راتوں رات لے چل میرے بندو کو بے شک تمہارا تعکب کیا جائے گا پیچھے آئے گا پھر آؤں نا اچھا جی یہ رات کو چل پڑے صبح کو فراؤن کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل بھاگ گئے ہیں اس نے چپراسی بھیج کے لوگوں کو کیا کیا اکٹھا کیا فوج جمع کی تو پیچھا کیا پس بھیجا فراؤن نے شہروں کے اندر چپراسی کہ بے شک یہ البتہ جماعت ہے کلیل بنی اسرائیل کی اور بے شک یہ ہم کو غصہ دلانے والے ہیں اور بے شک ہم البتہ سب کے سب مسلح جماعت ہیں آ کا منع مسلّ جماعت ہیں یہ سارے مقتضیات ہیں کہ وہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے اللہ نے پرما پاخرج نہم پس نکالا ہم نے ان کو باغات سے چشموں سے خزانوں سے اور عمدہ عمدہ مقامات سے الامر قضاء الامرائے سیترا ہے وہ اور رسنا بنی اسرائیل ان کو غر کر دیا اور وارث کر دیا ان چیزوں کا کس کو بنی اسرائیل کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسرائیلی روایات ہیں نا اسرائیلی روایات وہ اور تاریخ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بحر کلزم سے جب گزر گئے واپس نہیں آئے تھے اس صحرا کے اندر رہے پھر ملک شام چلے گئے لیکن مفسرین کی تحقیق یہی ہے کہ واپس آ گئے تھے سلطنت قائم ہوئی یہ ہماری درل ہے اور اسناحا وارث کر دیا ہم نے ان چیزوں کا تو. یہ تو درمیان میں بات ہے آگے پھر ان کے غرق کی تحقیق کر رہے ہیں تمجھے جی؟ ان کے غرق کی تحقیق ہو رہی کہ موسی علیہ السلام جو نکلے نا اور فراون نے اپنی فوج کو جمع کیا وہ آگے یہ پیچھے اور کس وقت ان کو پا لیا باہر کلزم پہ عشراء کے وقت کس وقت سورج چڑھا عشراء کا وقت آیا تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے کون آ رہا ہے فیراؤن اپنا لشکر دے کہ ڈھر گئے جی پس پیچھا کیا ان کا بنی اسرائیل کا کس نے فیراؤن والوں نے سورج نکلنے کے وقت پس جب ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے تو کہا موسیٰ کے ساتھ انہا اللہ مدرہ پور ہم تو پکڑے گئے مدرہ پورما نا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 چھوڑا ہوا تھا کیا سمندر کو دیکھو نا کبھی کبھی پانی کا کرتا ہے چھوڑ دور چلا جاتا ہے پھر تم وہاں سیر کرو نا پتہ ہی نہیں چلتا پھر دم آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جوار مد عربی میں کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے سر سید یا السلام گئے تو اس وقت سمندر نے پانی کو کیا تھا چھوڑا ہوا تھا خشکی پہ چلے گئے جب پار گئے اور پیچھے کون آیا فرون آیا تو یکدم سمندر آ گیا موجوں کے ساتھ یہ ٹھیک کہتا ہے تو موجے کا سر منکر ہے وہ کہتے موجات کا میں ہم مو کے قید ہیں دیکھو نا یہ پھٹ گیا زہر ہے اور ہو گیا ہر حصہ میں پہاڑ بڑے کے اب یہ صاف رد ہے اس کا یہ نہیں ہے صاف رد ہے واضح اپنا اور قریب کر دیا ہم نے اس موقع پہ پچھلوں کو پچھلے کون او پھر ان والے اور نجات دی ہم نے موسا کو ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو سما اغرکرین انجام پھر غر کر دیا ہم نے پچھلوں کو انفیزالگل آیا اس میں بڑی نشانی ہے وہ ماکان اکثر بین ربا کا عزیز الرحیم یہ کئی دفعہ پڑھا یا نہیں اچھا آپ ایک حادثہ پڑھ لیجئے بڑا بہترین ہے موزہ القرآن میں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں شاہ عبد القادر اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اللہ نے میرے حضرت کو سنایا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کس کو سنایا میرے حضرت کو سنایا کہ جیسے فرعون والے نکلے تھے نا پیچھا کیا تھا تو تباہ ہو گئے یا نہیں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 دلیل نکلی نمبر دو اور پڑھو ان کے اوپر قصا ابراہیم علیہ السلام کا جب فرمایا اپنے باپ کو قوم کو کس کی پوجا کرتے ہو تو ہم کہنے لگے پوجا کرتے ہیں بتوں کی بس ہمیشہ رہتے ہیں واسطے ان کے کیا مجاور بنے ہوئے آ کے مجاور کالا استفسار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 کیا پس غور کیا تم نے ما کن تم تابدون جن کی تم پوجا کر رہے اور تم تمہارے باپ دادا اقدمون پہل ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي پس بے شک یہ بائے سے ضرار ہیں واسطے تمہارے عدو کا منقہ لکھو کوئی عدو کا منقہ لکھو دشمن کی وجہ کہہ لکھو بائے سے ضرار اور لی بمانے لکم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 اب تم کر رہے ہو تو تمہارے لیے کیا ہے ضرر، نقصان پہنچا جا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں اللہ رب العالمین مگر رب العالمین اپنے آب پہ مہربان ہے یہ معبود بحث ضرر ہیں اور اللہ اپنے آب پہ کیا ہے مہربان ہے مگر رب العالمین اللہ خلقانی خالی بیان صفات رب العالمین وہ ہے جس نے پیدا کیا مجھ کو یہ ایجاد ہے ایجاد پس وہ میری رہنمائی کرتا ہے ولزی ہوا یتیمونی تربیت میرا رب وہ ہے جو کھلاتا ہے مجھ کو پلاتا ہے یہ خالہ کنی کے اوپر لکھو نمبر ایک صفات و اللہ یوت نمبر دو یہ بیان صفات ہیں ویضا مرض تو نمبر کتنی تین اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے مجھ کو ولہذی نمبر چار اور وہ ہے جو مارے گا مجھ کو اپنے وقت پہ پھر زندہ کرے گا ولذی اور نمبر پانچ اور وہ ذات ہے کہ تم رکھتا ہوں میں یہ کہ بخشے واسطے میرے گناہ میرے کیا گناہ سے مراد کیا ہے خلاف اولا لکھو نبی سے گناہ نہیں ہوتا خلاف اولا ہوتا ہے یہ کہ بخشے میرے خطا میرے بخشے واسطے میرے خطا میرے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 واقف لے ابھی نمبر کتنی پانچ یہ معروضات ہیں سب بخش واسطے با میرے کے. بے شک وہ ہے گمراہوں سے یہاں بخش کا کیا مانا اس کو ایمان کی توفیق دے کے بخش کیا ورنہ کافر کے ایسے بخش نہیں ہوتی ایمان کی توفیق دے بولا تفظنی نمبر 6 اور نہ رسوا کرو مجھ کو اس دن سے کہ اٹھائے جائیں گے لوگ وہ دن کیا ہوگا یعنی وہ دن کہ نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے شدت یوم کیا ہے یعنی وہ دن کہ نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے علامۃ سلیم مگر جو آیا اللہ کے پاس دل سالم لے کے یہ فائدہ دے گا دل سالم کا کمر شرک سے سالم معصیت سے سالم ہو دل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 اور کہا جائے گا ان کو اے نا کہاں ہے وہ معبود جن کی پوجا کرتے تھے تم سوائے اللہ کے کیا مدد کرتے ہیں تمہاری او ینتا سرو چلو تمہاری نہ تو اپنی مدد کر سکتے ہیں کیا مدد کر سکتے ہیں تمہاری یا اپنی مدد کر سکتے ہیں کچھ نہیں وہ کب کے بوفیہ بس اوندے ڈالے جائیں گے بیچ اس جہنم کے ہم وہ عابدین بھی آبدین اور متبوئین بھی مطبوعین گمراہ ہوں گے وہ پہلے جو معبود تھے آپ پڑ چکے ہو وہ معبود کیا تھے گمراہ تھے یا نیک نیک یہ گمراہ معبود ہوں گے پس اوندے ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر ہم ہم کے نیچے کیا لکھو عابدین اور خابون کے نیچے کیا لکھو مطبعین وہ پہلے تابعین ہو گئے یہ مطبعین ہو گئے ایک ہی چیز ہے اوندے ڈالے جائیں گے یہ عابدین بھی اور ان کے مطبعین بھی جو ان کو گمراہ کرتے تھے تعبون کا لفظ گمراہ جنوب ابلیس اجماؤن اور لشکر ابلیس کا سارے کے سارے کالو تخاس و ماہلی نار آپ دوستی آپس میں جھگڑا کریں گے تخاصم علی نار کہیں گے اہل نار درا حلے کو اس کے اندر جھگڑا کریں گے دو زخ میں طلّہ قسم اللہ کی بے شک تھے ہم گمراہی ہی ہی کے اندر یہ کون کہیں گے تابین متبون کو کہیں گے جب برابر کرتے تھے ہم تم کو سعد رب العالمین کے مما ازلنا صباب گمراہی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 پل ہو جائیں گے ہم مومنین میں سے با اس قسم کی تمنا کریں گے لیکن وہ تمنا پوری ہوگی تو ادھر تابعین کے ساتھ جو متبوعین ہوں گے وہ نیک نہیں ہوں گے کون ہوں گے گمراہ آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے پھر یہ تابعین کہیں گے مطمعین کو کہ تمہارے جو بڑے گمراہ سردار ہیں ان سب نے کس کو گمراہ کیا ہم سب کو تمہیں بھی ہمیں بھی انفیزہ نکل آیا باکان اکثر ہوں عزیز الرحیم قز قوم نوہ دلیل نکلی نمبر تین جٹلایا قوم نوہ نے رسولوں کو بھائی قوم نو کا رسول ایک تھا یا بہت تھے ادھر کیوں کہا گیا مسلم ایس لے کے ایک کو جٹلانا سب کو جٹلانا ہوتا ہے یا ادب کے لیے کہا گیا از کالا تبلیغ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 مگر اوپر رب العالمین کے فتح اللہ باطی اس اخلاص کا مقتضا یہ ہے اب دیکھو فتح اللہ دو دفعہ آیا تو پہلا فتح اللہ کیا تھا رسول امین کا مقتضا یہ کیا کیا ہے اخلاص کا مقتضا کالو اناد کو کہنے لگے کیا ایمان لائیں ہم واسطے تیرے حالانکہ اتباع کی تیری رضیلوں نے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 کیا بحث ہے مجھ کو بیما کانو یا ملون ان کے پیشے سے مختصر یہی معنی ہے کیا بحث ہے مجھ کو بیمہ یا ملون ان کے عمال و پیشے سے ان حساب ہم باقی تم کہتے ہو کہ یہ باطن میں مومن نہیں تو نہیں حساب ان کے بات کا مگر میرے رب کے ذمے ہے لوتا شرون کاش کے تم سمجھتے اور نہیں میں دفاع کرنے والا ہوں تمہارے کہنے پہ میں غریبوں کو نہیں دفع کروں گا نہیں میں مگر نذیر مبین قالو تحدید قوم کہنے لگے البتہ اگر نہ رکا تو ہے تو ہو جائے گا تو کس سے سنسار شدہ لوگوں سے کالا دعائے نو عرض کیا ہے میرے رب بے شک میری قوم تکذیب کر رہی ہے میری ہمیشہ سے پفتاح پس فیصلہ کر میرے اوروں کے درمیان عملی فیصلہ فتح کا مانا عملی فیصلہ اور نجات دو مجھ کو اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں مومنی یہ میں نے ہے نجات دو مجھ کو اور ان کو جو میرے ساتھ مومن ہیں یوں نہ کہنا کہ نجات دو مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں مومنین سے نجات دو یہ مانا غلط ہے نہیں کیا مومنین سے نجات دیں نہ میں نے بیاں نجات مجھ کو اور ان کو جو میرے ساتھ کون ہیں مومن ہے فان جے نا سمر پن نجات دی ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی پر کے اندر بھری ہوئی سم اغرکنا انجام اناد انجام اناد پھر غر کیا ہم نے اس کے بعد باقیوں کو انفیز ماکسر قزبت عادرسلم دلیل نقلی نمبر کتنی جی چار جٹھلا یا قوم آج نے بھی رسولوں کو وہی جواب ہے جمع کا جب کہا ان کو بھائی ہو نے کیا نہیں ڈرتے تم بے شک میں تمہارے لئے رسول امین ہوں تو رسول امین کا مقتضا کیا ہے فتح اللہ ابھی پڑھا ہے نا ڈرو اللہ سرتاج کرو میری اور نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر تبلیغ کے کسی معاوضے کا نہیں معاوضہ میرے گا مگر پر ربو اللہ دے گا مجھ کو اتبن امراض قوم یہ امراض قوم لکھو ان کی قوم میں شرک کی بیماری بھی تھی اور شرک کے علاوہ اور بیماریاں بھی تھیں امراض قوم شرک کے علاوہ اور بیماریاں اتبن اب کل مرض اول تکبر و تفاخر پہلی بیماری ان میں کیا تھی جی مرض اول تکبر و, و تفاخر تکبر کرتے تھے اور فخر کرتے تھے کیا کرتے تھے اونچا مقام ہوتا اور اونچے مقام کے اوپر پھر منار بناتے یادگار کیا چنانچہ آپ کے پاکستان میں ہے یادگار پاکستان کہاں ہے آ مینار پاکستان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 تکبر و تفاق و آگے و تتا خزون دوسری بیماری غلو دار عمارات دوسری بیماری غلب دار عمارات وہ عمارتوں میں غلو کرنا آدمی مکان بنائے عمارت بنائے ضرورت جیتنا کیا کہ بعض لوگ عمارتوں میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ غلب دار عمارات ہوتا ہے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 امداد کی تمہاری ساتھ جانوروں کے بیٹوں کے باغات چشمے یہ سمجھ آئے نا اس کے نیچے کیا لکھا ہے ترغیب ہے ترغیب کہ ترغیب دے رہے ہیں بتک اللہ جی مدا آگے ترغیب ہے انی ترغیب کے بعد ترغیب بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب دن بڑے کا قالو اناد قوم، دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو قوم کا جواب کیا دیتے ہیں کہتے ہیں برابر ہے ہمارے اوپر آئے واز کرے تو یا نہ ہو تو واز کرنے والوں میں سے تیری بات ہم نہیں مانتے انحاذ نہیں یہ تبلیغ مگر عادت چلی آ رہی ہے پہلے لوگوں سے اور ہمیں عذاب نہیں لگا اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے پکزبو ہو انہوں نے جٹلایا اس کو فہالک لکنا ہم انجام تقزیر الا کر دیا ان فیز عل آیا ماکان افسر مومن و رب اللہ عزیز الرحیم یہ بار بار آیا تھا قز آباد تلیل نقلی نمبر پانچ جٹھلا یا قوم سمودر رسولوں کو یہ کون سا رسول تھا جی علیہ صاحل جب کہا ان کو ان بھائی صاحن نے کیا نہیں ڈرتے تم خدا سے ڈرو شرک سے بچو بے شک میں واسطے تمہارا رسول امین ہاں اور اس کا مبتدہ کیا ہے پتاب ڈرو اللہ, درو اللہ سے اور میری تاج کرو ماں یہ کیا ہے جی؟ اخلاص نہیں سوال کرتا تم سے اوپر ایس طبریح کے کا نہیں معاوضہ میرا مگر رب العالمین پہ اب تو ترقاب غفلت ان کے اسباب غفلت ہی تائیش تھا اسباب غفل کیا ہے ایش پرستی دنیا کے اندر منہمک تھے تو فرمایا کہ دنیا میں منہمک ہمک رہو گے ایش کے اندر کیا قیامت نہیں آئے گی مروگے نہیں اسباب غفلت کیا چھوڑ دیے جاؤ گے بیچ ان نعمتوں کے کہ ہا ہونا اس دنیا میں ہے ہاں ہونا منا دنیا میں ہے بے فکری سے و جناتوں اب بیان ہے نعمتوں کا کہ ماں موصول ہے کا یعنی بیچ باغات چشمے کھیتی اور کھجور تالو حظیم جن کے خوشے ملائم ہیں تلوا حظیم کا منع وہ کھجوروں کے خوشے نہیں نکلتے نرم نرم جس پہ کھجوریں لگتی ہیں تنہے تونا اور گھڑتے ہو تم پہاڑوں کو گھر بنانے کے لیے تراشتے ہو پہاڑوں سے گھروں کو فارہین اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے فتخ اللہ و تیون اصول کامیابی پر ڈرو اللہ سے اطاعت کرو میری یہ بار بار ہے ولاۃتی امر المصرفین اصول کامیابی فتخ اللہ ایک تین دو ولاۃ تیو کتنی تین میری اطاعت کرو سرداروں کی اطاعت نہ کرو کس کی اطاعت نہ کرو ہاں اور نہ اطاعت کرو حکم سرداروں کی مصرفین مانا حد سے بڑھنے والے سردار نہ ہی کرو حکم سرداروں کی اللہ زینہ علامات اس سردار بےمانو کے علامات جو کہ فساد کرتے ہیں زمین کے اندر اور نہیں اصلاح کرتے قالو اناد قوم قوم کا وہی اناد گندہ جواب کہنے لگے وہ میاں تو یہ جادو ہو گیا ہے سالے تو یہ کیا ہو گیا جادو دماغ خراب کہنے لگ سوائے اس تو جادو کیے ہوئے لوگوں سے ہے ماں انتا نہیں تو مگر بشر ہماری طرح پس لے آ تو کوئی موجزہ اگر ہے تو سچوں سے موجہ کا مانگا تھا کہ پتھر سے کیا نکلے اونٹنی فرمایا یہی ہے موجزہ موضاء سالے یہ اونٹنی ہے لیکن تمہارے لیے امتحان ہے ایک دن کنویں سے یہ پانی پیے گی دوسرے دن تمہارے جانور پیے یہ پہلے پڑ چکے ہو نا ہاں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 مار دیا تو مولوی صاحب کے پاس آیا سمجھے کہنے لگا میں نے روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ رمضان کو تو میں نے مار دیا روزہ کیوں رکھوں نے کہا لاہور ہوا تھا اللہ اور اس نے کہا لاہور لا کو مار دیا میں نے اور بچہ تھا نا اس کے پیچھے لاہور اس کو بھی میں نے مار دیا دونوں کو رگڑا دے دیا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> انہوں <کروا. laughs> نے بھی اونٹیں کو مار دیا پر ہو گئے پچھ مان بس پکڑ لیا ان کو عذاب نے یہ انجام اناد ہے ان فیضال کا لا یا ماکان اکثر